اسلام علیکم اسٹوڈنٹس آج لیکچر نمبر فورٹی فور ہے ہمارا اور جاواد سرور فیسز کے بارے میں ہم بات کریں گے لاسٹ لیکچر میں جی ہم نے دیکھی تھی کچھ ایکسپریشن لینگویج کے بارے میں بھی بات کی تھی ایم شیور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں بجائے کہ چیزیں سمٹتی ہیں چیزیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک فاؤنڈیشن ہم نے آپ کی بنانے کی کوشش کی ہے اور اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دی جائیں تاکہ آپ اپنی سیلف اسٹڈی کر سکیں میں بھی کسی شارٹ کورس میں یا دوبارہ وی کے کسی اور کورس کے اندر آپ اس کو فردر ٹیک اپ بھی کر سکتے تو بہت ساری چیزوں سے ہم آپ کو انٹروڈیس کرا رہے ہیں گھبرائیے نہیں ان کو جا کے تھوڑا سا پڑھیے بہت جگہ پہ ڈاکیومنٹ ملے گی ویب کے ملے گی ریفرنس بکس ملے گی ان کو پڑھیے ان کی پریکٹس کریں آپ کو زیادہ یہ چیزیں پتہ چل جائیں گے انڈسٹری میں جا کے کام کرنے میں انشاءاللہ اللہ آسانی ہوگی سو آج ہم شروع کریں گے جاوا سرور فیسز کے اوپر لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک تھوڑا سا پیچھے سے ایک کام کریں جو کہ ہمارا ابھی تک رہتا ہے اور وہ ہے کلاس سائڈ ویلیڈیشن جب اپنی ویب اپلیکیشن ہم بناتے ہیں تو اکثر اپلیکیشن کے اندر آپ نے دیکھو گے کہ کچھ فارمز ہیں اور ان کی کچھ فیلڈز ہیں فار ایگزامپل آپ کی نیم کی فیلڈ ہے آپ کی آئی ڈی کی فیلڈ ہے رول نمبر کی فیلڈ ہے ایج کی فیلڈ ہے آپ نے جب اپنا پہلی دفعہ اکاؤنٹ کسی ای میل پہ بنایا ہوگا ای میل سسٹم پہ تو وہاں پہ بھی آپ نے کچھ فیلڈز بھری ہوں گی تو فارمس کا ہونا ایسی پیجز کا ہونا جہاں سے آپ ڈیٹا انپوٹ کر سکے سسٹم میں کسی بھی ویب اپلیکیشن کے لیے اب اکثر یوزر جب انپٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے فار ایگزامپل ہم نہیں چاہتے کہ اس ایپلیکیشن کے اندر جو ایج کا باکس ہے? ہے اس میں کوئی ایسی ویلیو دی جائے جس میں نیگیٹو ویلیو ہو یا اگر دو ڈیٹس ہیں فرام اور ٹو ڈیٹ ہے تو ڈیٹس اس طرح سے دی جائے کہ جو آپ کی فرام ڈیٹ ہے وہ ٹو ڈیٹ سے آگے کی مینشن ہوئی ہو تو ہم اس طرح کی چھوٹی بہت ویلیڈیشن کرنا چاہتے ہیں یا ہم نہیں چاہتے کہ نیم کی فیلڈ جو ہے وہ یوزر ایم چھوڑ دے تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے ایک طریقہ تو یہ کہ آپ سارا ڈیٹا آپ کو پتا کہ یہ ریکویسٹ ریسپانس ماڈل ہے یوزر فارم کے اوپر سارا ڈیٹا بھرے اور اس کے بعد اس فارم کو سبمٹ کرے یہ فارم جائے گا سرور کے اوپر وہاں پہ کوئی جی ایس پی پیج یا سرو لیٹ ان ڈیٹا فیلڈ کو ویلیڈیٹ کرے اب اس میں پرابلم یہ انوالو ہو رہی ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا پوسٹ ہوتا ہے سرور پہ سرور اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے اور پھر یا ایج آپ نے غلطی سے نیگیٹو دے دی تھی تو یہ اٹ ول گو آل دا وے ٹو دا سر اینڈ دین کم بیک جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا اور اس میں جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کا ٹائم لگ رہا ہے سو آپ کو 2 سیکنڈ بعد 5 سیکنڈ بعد ڈپینڈنگ کے آپ کا نیٹورک کیسا ہے کنیکشن کیسا ہے اپلیکیشن کیسی آپ کو ریسپانس مل رہا ہے تو دو طرح دو جگہ پہ ہم ویلیڈیشن کر سکتے ہیں ایک ویلیڈیشن ہوتی ہے ہماری سرور سائٹ پہ اور ایک ویلیڈیشن ہوتی ہے ہماری کلاٹ سائڈ پہ جنرلی جو بزنس رولز ہیں وہ تو سرور کے اوپر ہی اپلیکیشن میں پڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کی جا کے چیزوں کو سرور سائٹ پہ ہی دیکھتے ہیں لیکن جیسے ان پٹ فیلڈ کی چھوٹی موٹی ویلیڈیشن ہے کہ یہ ریکوائرڈ فیلڈ ہو یا پہ نیگیٹو نمبر نہ آ سکتا ان کی ویلیڈیشن اکثر ہم کلائنٹ سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو کلائنٹ سائٹ پہ یہ ویلیڈیشن کرنے کے لیے جو نارملی ٹیکنیک یوز کی جاتی رہی ہے آج تک وہ ہے جاوا اسکرپٹ یا کسی بھی اسکرپٹنگ لینگویج کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے جو کہ آپ کا براؤزر ہی ایکزیکیوٹ کرے گا سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فارم کو ایک بیسک سے فارم کو اگر ہینڈل کرنا اس کی ویلیڈیشن کرنی اس کی فیلس کی فرنٹ اینڈ پہ تو کیسے اس کو کیا جائے گا ہم ایک بہت سمپل فارم لیں گے اس میں کچھ فیلز ایڈ کریں گے اور جاوا اسکریپ کے تھرو ویلیڈیشن اس کی کر کے دیکھیں گے آپ اپنے یہ فارمس میں لگا سکتے ہیں کہ جاوا نے پہلے بھی کسی اپنے کورس میں تھوڑا بہت اس کا انٹروڈکشن لیا ہوگا سو وی جسٹ یو اور فلیور ہم ایڈ کہ پہ ویلیڈیشن کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا So, اس ایک اپنے سامنے فارم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک ایک سمپل سا فارم نیم کی, کی فیلڈ ہے اور ایج کی فیلڈ ہے ہم اس پہ ویلیڈیشن یہ لگانا چاہتے ہیں کہ نیم ایک فیلڈ ہے یوزر اس کو نہ چھوڑے اور سیکنڈ ہم ویلیڈیشن لگانا چاہتے ہیں کہ ایج جو ہے وہ نیگیٹو نہ دی جا سکے اور ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہاں سے سبمٹ کا بٹن دبائیں اور سرور سائڈ پہ جا کے سرولیٹ کے اندر یا جی ایس پی پیج کے اندر اس کی ویلیڈیشن کو چیک کریں اور اس کو ایکزیکیوٹ کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جاوا اسکریٹ یوز کر لیں تو آئیے اس کا سورس دیکھتے ہیں جس میں ہم نے جاوا اسکریپ لگایا سورس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہیڈر کے اندر ہی ایک فنکشن لکھا ہے ویلیڈیٹر فارم یہ جاوا اسکریٹ کے اندر لکھا گیا سملر ٹو این پروگرام لینگویج آف سینٹیکس ایک فنکشن ہم نے بنایا ویلیڈیٹر فارم اور اس کو دس فارم ٹائپ کا ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے دس فارم اس فارم کا ریفرنس ہوگا جس کو ہم یہ فنکشن کال کرتے ہوئے پاس گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ایف کنڈیشن ہے if this form یعنی کہ اس فارم میں جو نیم والی فیلڈ ہے اگر اس کی value نل ہو یا نیم والی فیلڈ کی value ایم ہو تو ایک الرٹ ڈسپلے کر دو نیم ریکوائرڈ اور ریٹرن کرو فالس جب فالس ریٹرن ہوتا ہے تو آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ اف دس فارم ڈاٹ ایج ڈاٹ لیس دین تو ایک الرٹ ڈسپلے کر دو ایج کینٹ بی نیگیٹو فیڈ بیک دینے کے لیے یہیں پہ جاواز کے اندر لگا دی ہیں تاکہ تک واپس پڑے گی اس فنکشن فارم کا ٹیگ آپ کے سامنے ہے. اندر ہم نے بٹنس so کے, کے اندر آپ جاواز کے ڈفرنٹ ایونٹ کال کر سکتے ہیں اور ان کو کر سکتے ہیں. So ہم نے کہا ہے آن سبمٹ ریٹرن ویلڈیٹر فارم دس یعنی کہ ویلڈیٹر فارم کے فنکشن کی جو value آئے ٹرو یا فالس اس کے مطابق اس نے آگے جانا ہے اگر ویلو آئے گی فالس تو یہ فارم یہیں پہ رہ جائے گا اگر ویلو آئے گی ٹرو تو یہ فارم سبمٹ ہو جائے گا سو so, یہاں پہ ہم ویلیڈیٹ اینڈر فارم کا فنکشن ہم نے کال کیا ہے اور اس کو دس پاس کر دیا دس سے مراد کہ اس فارم کا ریفرنس ہی اس کو پاس ہو جائے گا اور اس فارم کے ہم آبجیکٹس کو وہاں پہ ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہماری ایک ان پٹ فیلڈ کا نام ہے نیم اور دوسری فیلڈ کا نام ہے ایج اور انہی دونوں فیلڈ کو ہم نے اوپر ایکسس کیا ہوا ہے سو so اگر ہم دوبارہ اس فنکشن میں جا کے دیکھیں تو ہم نے لکھا ہوا ہے دس فارم دس فارم اس فارم کا ریفرنس ہے جس کو ہم کال کرنا چاہ رہے ہیں ڈاٹ نیم ڈاٹ تو so, اس فارم کے نیم فیلڈ کی ویلیو ہمیں دے دو یا دس فارم ڈاٹ ایج ڈاٹ ویلو اس فارم کی ایج فیلڈ کی ہمیں ویلیو دے دو تو so, ایگزامپل کو ایگزیکٹ کر کے دیکھتے ہیں جب نیم کی فیلڈ کو جب ہم خالی چھوڑتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کلر ڈسپلے ہو رہا ہے نیم از ریکوائرڈ اب نیم ہم دے دیتے ہیں اور ایج کو ہم نیگیٹو نمبر دے دیتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن کرتے ہیں ساتھ ہی ہمیں پتا چل گیا کہ ایج کین بی نیگیٹو دونوں کو پراپر ویلوز دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک نئے پیج پہ پہنچ گئے جو اگزامپل ہمارے ساتھ دیکھی اس میں ہم نے کلاڈ پہ ویلیڈیشن کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنس جاسکروئنگ مشینس ول بی ویری فاسٹ سو ہم نے جیسے بٹن کیا ساتھ ہی ہمیں ریسپانس مل گیا کہ یا تو نیم نہیں ہے یا ایچ کین ناٹ بی نیگیٹو اور ادر وائز یہ پورا جاتا ہے سر کے پاس وہاں سے ریسپانس جنریٹ کرتا تو اٹ پیک سم ٹائم اور نیٹورک ٹریفک بھی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ اس سائٹ کے لیے اس ایپلیکیشن کے لیے ایک پروبلم ہوتی ہے بہت سارے کلاس آ سرور کے اوپر ہی ویلیڈیشن کر رہے ہیں تو سر کو اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے سولوشن کے جس کے اندر ہم رہ کے کلاٹ پہ ویلیڈیشن کر لیتے ہیں نارملی ہم اپنے کلاس کی جو ان ہم جا کے سرور اینڈ کے اوپر ہی کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے بات کی جاوا اسکرپٹ کی ابھی تک ہم جو پیچھے سارا کام کرتے آئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں کہ ان پٹ پیرامیٹر یوزر دیتا ہے وہ ہم سرولیٹ میں جا کے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ان کو ریٹریو کرتے ہیں یا کسی جی ایس پی پیج کے اندر کام کرتے ہیں پھر ان پیرامیٹر سے پتا چلاتے ہیں کہ یوزر نے کیا کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایگزامپلز بنائی تھیں کہ جس میں ایک بٹن دباتا تھا تو ایک ایکشن جنریٹ ہوتا تھا دوسرا بٹن دباتا تھا دوسرا ایکشن جنریٹ ہوتا تھا اور بیسڈ فون کے کیا بٹن دبایا تھا پھر ہم ڈسائڈ کرتے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے ہم ایک سٹرنگ کی ہیلپ سے یہ ڈسٹنگوش کرتے تھے کہ یہ بٹن کون سا ہے ایک کیا کرنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے ہمیں بہت سارا بیسک سا کام کرنا پڑ رہا ہے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں سونگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بٹن دبایا وہاں پہ بھی تو جیو آئی ان پٹ فیلڈ ہوتی ہیں نیم کی فیلڈ ہو سکتی ہے ایج کی فیلڈ ہو سکتی ہے آپ بٹن کریں گے کیا ہوگا ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا ایونٹ جنریٹ ہونے کے بعد کو ہینڈل کر لیں گے تو وہ تو بڑا ایک ایزی ماڈل تھا کہ آپ کچھ بھی جی او آئی بنا لیتے تھے ڈراگ ڈراپ کر کے آپ جیو آئی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ایسی انٹیگریٹ ڈیولپمنٹمنٹ موجود ہیں اس کے اندر آپ بٹن پرس کرتے ہیں اور ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے ایونٹ کو ہینڈل کر لیتے یہاں پہ جب آپ کام کر ہوتے ہیں ویب کے اندر آپ ایک بٹن ہیں تو پھر آپ جناب ایک سرولٹ کے اندر پہنچے ہیں وہاں پہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر رہے تھے یعنی کہ کوئی ایونٹ ماڈل ایکزسٹ نہیں کرتا تو کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم وہاں پہ سوئنگ میں جیو آئی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں کر سکتے اس کی ایک بیسک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ریکویسٹ ریسپونس ماڈل ہے یوزر ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے اور جو کلائنٹ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے اور سرور ہمارا ریسپانس کرتا ہے تو سوئنگ اس کے اگر ہم اس کے کمپیرزن میں سوئگ کو دیکھیں تو سوئگ ایک ایونٹ بیسڈ ماڈل ہے تو ریکویسٹ این ایونٹ ماڈل اور ہم نے دیکھا کہ ایونٹ ماڈل کو کے ساتھ کام کرنا آسان ہے تو کیا ہم یہ کام وہاں پہ یہ جو ویب کے اندر نہیں کر سکتے کہ بٹن دبائے اور ایونٹ جنریٹ ہو جس طرح سوئنگ کے اندر ہم ٹیکس فیلڈ ون ڈاٹ گیٹ ویلو کر لیتے تھے یا سیٹ ویلو کر لیتے تھے یہاں پہ بھی ہم کر لیں ہماری زندگی اور ویب اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ بہت ہی آسان ہو جائے گی تو اس کا آنسر ہے کہ یس جیسے جیسے نہیں ایوولوشن ہو رہی ہے نئے نئی ایپلیکیشن بن رہی ہیں نئے نئے فریم ورکس آ رہے ہیں یہ میں نے فریم ورک کا ایک ورڈ استعمال کیا ابھی ہم فریم ورک پہ بات کرتے ہیں ویسے ویسے یہ سارے کام آپ کے لیے اب آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کو تھوڑا سا کوڈ لکھنا پڑتا ہے بلکل ویسے کام کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم سوئنگ میں کام کرتے ہیں اور سارا آپ کے مسئلہ مسائل جاتے ہیں سو so, کیا ایونٹ ماڈل uh, کی مدد سے سارے پرابلمس uh, حل ہو جائیں گے اگر آپ اپنی ویب اپلیکیشن کو دیکھیں ویب اپلیکیشن کے اندر اسٹیٹ بھی مینٹین نہیں ہو رہی ہوتی یوزر کمپونیٹس کی فار اگزامپل میں ایک فارم بناتا ہوں کوئی سرچ کا میں پیج بنانا چاہتا ہوں سرچ کے پیج پہ میں نے ایک فارم بنایا اس پہ سبمٹ کا بٹن پریس کیا نہیں کچھ ملا میں چاہتا ہوں کہ پچھلا جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ وہیں پہ رہے وہ ٹیکس فیلڈ کے اندر ہی رہے اب میں دوسرا کوئی کرائٹیریا دے دوں گا یوزر انٹرفیس کے جو کمپونیٹس ہیں جو HTML کی ٹیکسٹ باکسز ہیں جو HTML کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہیں یہ اپنی اسٹیٹ مینٹین نہیں کر رہی ہوتی تو حالانکہ سوئنگ میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح کی ویلیڈیشن بھی ہمیں یہاں پہ کچھ کبھی JavaScript کر رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں کوئی ویلیڈیشن کا ماڈل بھی نہیں ہے تو ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایسے فریم ورکس آ رہے ہیں جو کہ یہ بہت سارا کام یہ بہت سارا آرڈنری کام آپ کو کر کے دے دیتے ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں کسی بھی جیسے جو سن ہے مائکروسافٹ ہے دونوں جو جوائنٹس ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یوزر کی توجہ جو ہے جو ڈیولپر کی اٹینشن ہے اٹ شڈ اونلی بی ٹوڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا بزنس اپلیکیشن جو بزنس کا رول ہے کہ بھئی یہ انوائس جو میں جنریٹ کر رہا ہوں اس پہ ٹیکس کیسے کٹنا ہے کتنا کٹنا ہے یہ جو پیسے میں نے کسی سے لینے ہیں اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے کہاں ڈالنا ہے ان ساری چیزوں پہ یوزر کا دھیان رہے یہ جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرنا ہے اور یہ جو اس طرح کے پرابلمس ہیں کہ جناب آپ HTML کے اندر انپوٹ فیلڈ بنا رہے ہیں ان سارے معاملات سے جان چھوٹ جائے بیکاز یہ ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اس پورشن میں کانٹریبیوٹ نہیں کر کرے جو کہ یوزر کے سے ریلیٹ کرا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کریں اس طرح کے کام کر کریں یہ تو ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارا ماڈل اس طرح کا ہے کہ ہمیں ریکویسٹ آتی ہے اور اس میں سے ہمیں ریسپانس لینا پڑتا ہے ہم کوئی بزنس رول نہیں یہاں پہ اپلائی کرے تو چاہتے ہم یہ ہیں کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے اس میں پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ اور فاسٹ ہو جائے یہ کام ٹائم ضائع نہ اور سارے کا سارا دھیان ہمارا لگے اس کے اوپر جو ہمارے بزنس اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ ہے اس لیے تو ڈفرنٹ ٹائپ کے فریم ہمارے سامنے ہمارے پاس اویلیبل ہے ان میں سے ہم ایک دو کا ذکر کریں گے اور جاوا سر فیسز پہ آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے سو فریم ورکس پہ ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جو بھی میں نے اتنا آپ کے سامنے ایک کسیدہ بڑھا ہے کہ فریم ورک کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے کہ ہوگا ذرا آپ پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ پروبلم ہے کیا تھوڑی سی آپ کو ایک ڈیمو دیتے کو ہے جس کے اوپر ہمارے پاس نیم اور ایج کی فیلڈ نظر آ رہی ہے ہم سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی نیم دیں ہم دیتے ہیں علی اور سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ٹیبل آ جاتا ہے جس میں وہ ریکارڈ موجود ہے یہ تو چلیں ہو گیا ٹھیک واپس آتے ہیں سو لیٹس کم بیک انف not گیو اے نیم وچ از ناٹ پر ڈیٹا بیس وٹنس نیم لیٹس اے احمد ہمارے احمد لکھا تھا وہ غائب ہو گیا اب ذرا ضیوم یہ کریں کہ آپ کے پاس ایک کا پیج ہے جس پہ کوئی ففٹین فیلڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرانی ویلوز بھی آپ کے سامنے آتی رہیں تاکہ آپ دوبارہ جب سرچ کا اپنا کرائیٹیریا تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے پچھلی دفعہ کیا دیا تھا پر یہاں پہ تو نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپلیکیشن میں کچھ ایسا کرنا پڑے گا اپنے جا کے بیک اینڈ پہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا ویلیوز وہاں پہ سیو کروا کے دوبارہ بھیجنی پڑے گی کہ یہاں پہ ڈیٹا آپ کو نظر آئے سیملرلی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سرچ اور سیف کے دو بٹن ہیں اگر ہم ماڈل ٹو آرکیٹیکچر کی بات کریں تو دین ان سرو لیٹ آپ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ چیک کر رہے ہوں گے کہ سرچ کا بٹن پر سیف کا بٹن پر اس کی بیسس کے اوپر ڈسائڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور یہ کوئی ایونٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک اسٹرنگ آپ کو ملے گی اور اس اسٹرنگ کی بیس پہ آپ کو ڈسائڈ کرنا ہوگا کیا کرنا ہے سیملرلی یہ جو ٹیکس فیلڈ ہیں یہ بھی وہاں پہ آپ کو ویسے اویلیبل نہیں ہوں گی جیسے کی ٹیکس فیلڈ ہوتی ہے سوئنگ میں تو ہم بڑے مزے سے کر لیتے تھے نا کہ اگر ٹیکس فیلڈ کا نام تھا ٹی ایف تو ہم کہہ دیتے تھے کہ ٹی ایف ڈاٹ گیٹ ویلو تو یہ ایسا نہیں کر سکتے ہم بلکہ ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کر کے ساری ویلوز نکالتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے پروگرام سیکھی ہے دیر از نو سپورٹ فار میکنگ گرافکل یوزر انٹرفیس کمپونیٹس ایٹ دا فرنٹ اینڈ اور ایٹ دا پرئر ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کے کمپونیٹس یوز کرنا پڑتے ہیں کوئی اپنے ایسے کمپونیٹس نہیں جیسے سوئگ میتھ ہے جو کہ ہم ویب پہ استعمال کر سکے پھر کوئی ایونٹ ماڈل بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں وہی جو ایچ ٹی پی کا ماڈل ہے کہ ریکویسٹ آتی ہے ریکویسٹ سے پیرامیٹر نکال کے ہم گیٹ کرتے ہیں ویلوز اور ان کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمارے پاس اسٹیٹ بھی مینٹین نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ ہم نے ایک دو فیلڈ کے اندر ویلوز دی واپس اسی پیج پہ آ رہے تو یہ غائب ہو چکی ہوں گی ورنہ ہمیں خود اسپیشلی خود کام کرنا پڑے گا اسٹیٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے سیملرلی یہ جو جی او آئی کے ایلیمنٹس ہیں یہ بھی ہمارے پاس بیک اینڈ پہ اویلیبل نہیں ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا پڑیں اور کنورژن آٹومیٹک نہیں ہو رہی ڈیٹا ٹائپس کے بیچ میں ویلیڈیشن کے لیے ہمیں جاوا اسکریپ یوز کرنا پڑا سو دے آر لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تک سارا کام کروایا آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو بالکل جاوا کے لیکچر شروع کروائے تھے تو نوٹ پارٹ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ساری pain کیا ہے اور آپ کو چیزوں کی فاؤنڈیشن سمجھے then گرافک ایک انٹیگریٹ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کرنا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ اس پہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں اینڈرٹ فریم ورکس تو ہمارے پاس ایسے فریم ورک آ گئے ہیں کہ جو کہ ان ساری چیزوں کا حل نکال لیتے ہیں ایسے انٹیگریٹ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آ ہیں جو کہ ان چیزوں کا جنہوں نے سولوشن دے دیا اور جس کی وجہ سے ہماری ایک ایپلیکیشن بنانے کی اسپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فریم ورکس کیا ہیں اور ان میں سے ایک فریم ورک جاوا سر کے بارے میں ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے فریم ورک اور اے پی آئی میں ایک چھوٹا سا آپ کو ڈسٹنکشن بتاتا چلوں بہت سارے ڈفرینس ہیں ایک بیسک چیز یہ ہے کہ اے پی آئی تو آپ کے پاس ایک لائبریری ہے آپ اس کے ڈفرینٹ فنکشنس کو اس کے آبجیکٹس کو انسٹانشیئر کرتے ہیں کئی دفعہ اس کی کلاسز کو اس کے ڈفرینٹ فنکشنس کو کال کر لیتے ہیں فریم ورک کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا کوڈ لکھا ہوا ہے آلریڈی آپ کے لیے اور آپ نے اس کوڈ کے بیچ پہ اپنا کوڈ فٹ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک لائبریری کا کوڈ ہے یہ آپ کا کوڈ ہے آپ نے اس کے آبجیکٹس بنائے اور ان کے فنکشنز کو کال کر لیا بلکہ اس کے مقابلے میں ایسی بات ہے کہ بہت سارا کوڈ بلاکس کی فارم میں لکھا ہوا ہے اپنا کہیں پہ بلاک فٹ کرنا ہے تو وہ فٹ کرنے کے لیے ہم کرتے گئے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ فریم ورک کی کلاسز سے اپنی کلاسز کو انہرٹ کراتے ہیں جو فریم ورک ہمیں کہتا ہے وہ میتھڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ نے یہ کام کر کے بھی دیکھا ہوا ہے جب ہم نے پینٹ کرنا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیوں ہم اپنے سارا کام کریں ہم جاوا کا جو پینٹنگ میکنیزم ہے وہ آلریڈی بنا ہوا ہے اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے اپنی کلاس کو انہرٹ کروا لیا تھا جے پینل سے آلریڈی ایک کلاس کا فائدہ اٹھایا تھا اور پینٹ کمپونیٹ میتھڈ اوور کر لیا تھا اور پینٹ کمپونیٹ میتھڈ بہت ہی کال ہو جاتا تھا سیملرلی فریم ورک میں بہت سارا کوڈ پہلے سے بلٹ این ہوتا ہے جو کہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن فریم ورک کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپنا کوڈ بیچ میں کہیں فٹ کرنا پڑتا ہے بیچ میں فٹ کرتے ہیں تو آبوئسلی اس کی کلاسز سے کچھ انہریٹنس لیتے ہیں کچھ کمپوزیشن کی بھی مدد ملتی ہے تو جاوا سرور فیسز اور باقی فریم ورکس میں ایسا ہی ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ڈفرنٹ فریم ورکس یا مشہور سے کچھ فیمس سے فریم ورکس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں سو ویو گوٹ ڈیفرنٹ ایکزسٹنگ فریم ورک آر اویلیبل ٹو آس ایکس کا فریم ورک ہے ہم نے بار بار بات کی کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور سٹرٹس کے فریم ورک میں یہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر بلٹین ہوتا ہے کافی وہ ہمیں اس بارے میں سپورٹ دیتا ہے لیکن سٹرٹس کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گرافیکل کمپونیٹس جو ہیں وہ سٹل خود سے کوڈ کرنے پڑتے ہیں اور اسی طرح ٹیپسٹری ہے جو کہ ہمیں ویژل کمپونیٹس دیتا ہے جاوا سر فیسز جو ہے یہ بھی ایک فریم ورک ہے جو کہ ہمیں پورا ایک ویژل کمپونیٹس کا ماڈل دیتا ہے ایونٹ ہینڈلنگ کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اور بہت کچھ اور سروسز پرووائڈ کرتا ہے So, let's take a look at the java server faces جا ہمیں جو services دیتا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں سو جاواز سولوشن فار ریپرزینٹنگ یوزر انٹرفیس کمپونیٹس ہم ڈفرنٹ ٹائپ کے یوزر انٹرفیس کمپونیٹس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس میں ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایچ کے لیے ورک کرے گا بلکہ جاوا سرو فیسز کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اگر آپ موبائلز پہ کام کریں کسی اور ٹائپ کے کمپونیٹس پہ کام کریں کسی اور ٹائپ کی پریزنٹیشن پہ پر کام کریں تو وہ بھی آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گی آپ کو اپنی اپلیکیشن چینج نہیں کرنی پڑے گی سو جاواز سولوشن فارس کمپونیٹس پرووائڈ سلوشن فار مینیجنگ دیئر اسٹیٹ تو جاوا سرو فیسز کے اندر آپ کمپونیٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی تم نے اپنی ویلو یاد رکھنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سرور سے واپس آئیں گے تو کمپونیٹ کے اندر اس کی موجود ہوگی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہوں گے اٹ گیوز از دا اپرچونیٹی ٹو یوز ایونٹ ماڈل جیسے کمپونے جنریٹ کرتے ہیں جب سرو فیسز کے کمپونیٹس بھی ایونٹ جنریٹ کریں گے اور ہم کو پیچھے ہینڈل کر سکتے ہوں گے ان پٹ کی ویلیڈیشن کا ایک میکنیزم ہمیں دیتا ہے یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہمارے جو یوزر انٹرفیس کمپونیٹس ہیں ان کی ویلوز کو ہم پیچھے جو ڈیٹا کے آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بائنڈ کر دیں ان کے ساتھ باندھ دیں کنورژن کی فیسلٹی دیتا ہے آٹومیٹکلی کنورٹس ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپ فرامٹی کرنسی سو آن پیج سے پیج تک جانے کے لیے بھی آپ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں ریکویسٹ ڈسپیچر والا یو سی کی ایک بہت ہی ہمیں آسان طریقہ دے دیتا ہے پیجز کے بیچ میں گھومنے کا اگر آپ اپنی application, جال, different countries use messages لکھے ہوں گے اور دیتا ہے یعنی کی Rapid کی دیتا ہے. آپ جس طرح بیسک اگر آپ نے کبھی یوز کیا ہو تو آپ ڈر کے اپنے بٹنس رکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ فل رکھ دیتے ہیں بالکل اسی طرح کی یہ فیسلٹی دیتا ہے اور ایونٹ ماڈل پرووائڈ کرتا ہے جس سے ہمارا ایپلیکیشن بلڈنگ ٹائم جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتا ہے بہت سارے فرنٹینڈ کے کمپونیٹس دیتا ہے اور جاوا سروس کو مینلی فائدہ تبھی ہے استعمال کرنے کا اگر آپ کو ایسا ٹول استعمال کریں کوئی ایسے انٹرگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ استعمال کریں جو کہ آپ کو رائڈ کی فیسلٹی دیتی ہے تو جاوا سروس کے تھرو آپ کی اپلیکیشن بہت جلدی سے بن جائے گی سو لیٹ سی کے کیا ڈفرنٹ کمپونیٹس ہیں جو کہ جاوا سروس ہمیں سی so کے ہمارے پاس ریڈیو بٹنس ہیں چیک ہیں ٹیکس فیز ہے وی ہیو ٹیبل بہت سارے کمپونیٹس ہمارے پاس بلٹ ان موجود ہوتے ہیں آپ اپنے کمپونیٹس بنا سکتے ہیں جیسے کیلنڈرس ہیں ٹیبلس ہے اس کے علاوہ اویلیبل تھرو اوپن سورس یعنی کہ فری کمپونیٹ اویلیبل ہیں ٹری ہے آپ کے پاس جب آپ ٹیبلس میں ڈیٹا لاتے ہیں تو آپ اگر پانچ یا سات دکھانا چاہتے ہیں ریکارڈ اور نویگیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے کمپونیٹس اویلیبل ہیں دین دیر آر لوٹ آف تھرڈ پارٹیز جن کے کمپونیٹس آپ پے کر کے بھی لے سکتے ہیں مووی پلیئرس ہیں کلر پیلٹس ہیں ڈائلگ باکس ہیں سو آن سو دیر آر لوٹ آف ڈفرنٹ یوزر انٹرفیس کمپونیٹس ویچ آر پرووائڈیڈ بائی جاوز فیسز سو ہم نے جاواز شو فیسز کے ڈفرنٹ کمپونیٹس دیکھا ہم نے دکھایا ہے کہ جاوازی ایک یوزر انٹرفیس ماڈل دیتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بٹنس بنے ہوئے تھے ریڈیو بٹنس بنے ہوئے تھے یہ کیا ہے آپ کو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ویب براؤزر جو صرف جنریٹ کرتا ہے ایچ ٹی ایم ایل اس کو سمجھتا ہے تو یہ کمپونیٹس ہم نے جا میں کیا لکھ چھوڑے یہ کمپونیٹس اگر آپ تھوڑا سا اس کو ہم کوڈ اگر آپ کو دکھائے تو یہ کمپونیٹ اصل میں جی ایس پی کے کسٹم ٹیکس کی طرح کے لکھے ہوئے ہیں جیسے آپ کسٹم ٹیگ بناتے تھے اور کسٹم ٹیگ کے اندر سے ہم ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارا کام ہمیں کر کے آلریڈی دے دیا گیا ہے تو جی ایس ایف کے جو کمپونیٹس اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل بیسڈ کمپونیٹس کی بات کریں تو وہ ہیں جو کہ کسٹم ٹیکس کے تھرو جنریٹ کے تھرو بنا گئے ہیں اور وہ ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کر دیتے ہیں ہمارے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹیز کیا ہیں جیسے میں اگر بٹن کو پریس کروں گا تو بجائے اس کے کہ ایک سبمٹ ہو جائے ہوگا تو ایسے کہ ایک ریکویسٹ سبمٹ ہو جائے کہ سرور کو लेकिन बजाय इसके कि मैं सर्वलेट के अंदर वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करूं मैं सिंपली इस कॉम्पोनेंट को एक्सेस कर लूंगा वहां पे और इसकी गेट वैल्यू कर लूंगा सो इवेंट बेस्ड मॉडल हमें दे दिया है और फ्रंट एंड के कॉम्पोनेट वैसे ही हमें बैक एंड पे अवेलेबल हैं जैसे एक स्विंग के कॉम्पोनेट हमें अवेलेबल होते हैं तो so, ये इवेंट बेस्ड मॉडल और यूजर इंटरफेस मॉडल ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है jsf का जो हमें ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے ایونٹس کو آپ اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح سوئنگ کے ایونٹس جنرلی استعمال کرتے ہیں سو so, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کسی کمپوننٹ کو کا ایونٹ کیپچر کرنا ہے تو اس کمپوننٹ کے ساتھ ہمیں ایک ایونٹ لسنر جو ہے وہ رجسٹر کروانا پڑے گا بٹنز وغیرہ کے لیے ہمارے پاس ایکشن لسنر ٹائپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکشن لسنر ٹائپ کے ہینڈلرز ہیں similarly جو یہ جو آپ کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ یا ایسے to انٹرفیس ٹولس جس میں data change ہوتا ہے وہاں پہ change دست type کا ہمارے پاس available ہے ہینڈ so, تو ہم ان کو استعمال کر کے اپنے ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹیپیکلی اگر آپ اس کو نوٹ پیڈ میں یا ایک ایسے میں جو ویژل سپورٹ نہ دیتا ہو کوڈ کریں تو اس کی شکل آپ کو کیسی نظر آئے گی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سو اگر آپ جی ایس ایف کے کمپونیٹ کو کوڈ کریں ایک اپنے جی ایس پی پیج پہ جس پہ آپ کوئی آئی ڈی استعمال نہیں کر رہے تو آپ کچھ اس طرح کا کوڈ لکھ رہے ہوں گے سے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایچ کو لمانڈ بٹن ویلو اکول ہم ایک کمانڈ بٹن بنا رہے ہیں جس کی ویلو ہوگی لاگ ان اور اس کے ساتھ ایک ایکشن لسنر ہے کسٹمر ڈاٹ لاگ ان ایکشن لسنر سو کسٹمر کوئی جاوا کی کلاس ہے جس کے اندر لاگ ان ایکشن لسنر ایک میتھڈ ہے جو کہ اس سے جنریٹ ہونے والے ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرے گا اور اس کے بعد یہاں سے جانا کہا ہے کسٹمر کلاس کے اندر کوئی لاگ ان کا میتھڈ ہے جو کہ ڈیسیزن لے گا so, ایک ٹیپیکل جی ایس ایف ٹیگ جو کہ ہم نے بغیر آئی ڈی کے خود مین کوڈ کیا ہوگا اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اس کے بعد جب کسٹمر کلاس میں پیچھے جائیں گے جو کہ اس کے ایونٹ ہینڈل کر رہی ہے تو وہاں پہ ہم لکھیں گے میتھڈ پبلک ورڈ لاگ ان ایکشن ایکشن ایونٹ بالکل اس کو ملے گا جیسے سوئنگ میں ملتا ہے پھر ہم کوئی لاگ ان کا میتھڈ لکھ لیں گے پبلک لاگ ان جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کام آگے کرنا ہے سو so یہ تو وہ کام ہے جو کہ مین کوڈنگ کی فارم میں کرنا پڑے گا اگر آپ جی ایس ایف کے کمپونیٹس کو استعمال کر کے کوڈنگ کریں تو آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے شاید غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایکسپریشن لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں so جتنی چیزیں پہلے پڑی تھیں انڈیویجل میں tag کیسے بنایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یو کین سی دیٹ کا کمبینیشن یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ان سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اصل جو مزے کی چیز ہے کہ یہ کیسے ڈیز کے ساتھ فٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انسٹیٹ کے یوزر یہ کام خود سے ڈیولپر یہ کام خود سے کوٹ کرتے رہے دے شوڈ ٹیک دا ایڈوانٹیج آف ارپڈ ڈیولپنگ ٹول انٹیگریٹ ڈیولپمنٹ لیں یہ بٹن اور ٹیکس فیلڈ کوڈ کرنے سے آپ یوزر انٹرفیس بنانے میں اپنے پروجیکٹ کا آدھا ٹائم گزار دیں اور بزنس لاجک صحیح طرح سے لکھنے کا آپ کو time نہ ملے uh, so let's see how a tool can ease our لائف ٹول ہم استعمال کریں گا کہ آپ سارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ بن جائیں فری ممبرشپ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی جاوا یا اس سے ریلیٹڈ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتا چلتی رہیں گی Uh, you'll be a part of a community jo ki saari cheeze develop kar and for stn member which is again a free membership aap ye studio creator is tarah ke tools jo hain ye freely download kar sakte hain aur apne paas istemal kar sakte hain so let's take a look at sun studio creator kya hai aur wo kis tarah se hamari help karta hai it's a bit unfortunate ke hum ye lecture jo hai mai i'm sure ke aap apni basics ko agar lekar saath to ye it's it's very easy to use And اگر کبھی موقع ملا تو ہم اس کو فردر بھی کریں گے سو so لیٹس so ہمارے پاس سن اسٹوڈیو کریئٹر کا ایک مین انٹرفیس ہے ہم ایک نیا پروجیکٹ کریئٹ کرتے ہیں مینو میں سے آ کے ہم ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں تو ہم ایک ایم ٹی ویب اپلیکیشن بنا لیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہیلو یوزر ओके okay करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा राइट so साइड right पे आपके पास प्रोजेक्ट नेविगेटर आ रहा है इस पे हम राइट right क्लिक करते हैं वेब पेजेस पे और एक नया पेज क्रिएट करते हैं वी आर क्रिएटिंग ए न्यू पेज पेज का हम नाम दे देते हैं सोलेट स्कॉल एड इंडेक्स एंड विल फिनिश दैट फिनिश जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक पेज आ जाता है index.jsp, और अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल हैं, आउटपुट टेक्सट हाइपरलिंग एंड सो ऑन सो देर आर डिफरेंट कॉम्पोनेट्स दट आर अवेलेबल एंड वी कैन सिंपली ड्रैग ड्रॉप दीज कॉम्पोनेट्स ऑन टू देज सो हम करते हैं कि यहां से एक दो कॉम्पोनेट्स को ड्रैग ड्रॉप करते हैं लेट्स क्रिएट अ टेक्स फील्ड ٹیکس فیلڈ کے کمپونیٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پیج پہ آ کے ڈرا کر دیتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ رائٹ right سائٹ پہ دیکھیں تو ٹیکس فیلڈ کے کمپونیٹ کی بہت ساری پراپرٹیز ڈسپلے ہو گئی ہے آپ اس کی اپیرنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پراپرٹیز کے تھرو اس کے ڈیٹا کی ویلیڈیشن کر سکتے ہیں آپ اس کے ایونٹس یوز کر سکتے ہیں اور جاوا اسکریپ کے بھی چاہیں تو ٹیگ لگا سکتے ہیں سو so, دیر things that you can do and just اینڈ جسٹ بائی یوزنگ ڈفرینٹ پراپرٹیز آن دا پراپرٹی پیلٹ یو کین اکمپلش آف ڈفرنٹ تھنگس آئیے جی اب ایک بٹن جو ہے اس کو بناتے ہیں سو so, ہم ایک بٹن دیتے ہیں اور اس کو ٹیکس فیل کے ساتھ بنا دیتے ہیں جو سن स्टूडियो क्रिएटर ہے یہ اپنا ایک एप्लीकेशन मॉडल دیتا ہے جب میں ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن की کی تو جیسے ہم نے بنائی تھی کہ ہم جی ایس پی کے پیچھے سولیٹ لگاتے تھے اور سولیٹ سے جاوا بیس کو ایکسس کرتے تھے سو سن اسٹوڈیو کریئٹر بھی اپنا ایک ایپلیکیشن کا اسٹرکچر بناتا ہے اور اسٹرکچر کے اندر ہر پیج کے پیچھے ہر جی ایس پی پیج کے پیچھے ایک جاوا فائل ہوتی ہے جس کے اندر تو آئیے دیکھتے ہیں وہ جاوا فائل کیا ہے اگر ہم چاہیں تو اس مین پیج کے اوپر ہی ڈبل کلک کر کے بھی اس جاوا فائل تک پہنچ سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو پروجیکٹ نیویگیٹر کے تھرو بھی جاوا سورسز میں جا کے اس جاوا فائل کو دیکھ سکتے ہیں سو آپ کے سامنے انڈیکس ڈاٹ جاوا نظر آ رہی ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیج کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہم پیج کے اوپر کلک کرتے ہیں اور جب ہم پیج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی اس کے پیچھے جو انڈیکس ڈاٹ جاوا فائل تھی وہ کھل گیا اور ہم اس کے اندر آ گئے ہیں. کچھ اس کے اندر کوڈ پہلے سے موجود ہوگا جو کہ اگر آپ جی ایس ایف کو لرن کریں گے یا اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے لیکن فار دا ٹائمنگ ہم اس کوڈ کے بغیر بھی پروگرام کو سمجھ سکتے ہیں سنڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ اگر ہم دوبارہ واپس آئے آپ باٹم پہ دیکھیے کہ جو ہمارے سامنے فریم کھلا ہوا ہے کہ یہ ویژل ڈیزائن ہمیں دکھا رہا ہے یہاں پہ اگر آپ باٹم پہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اس کا جی ایس پی سورس بھی اویلیبل اگر آپ دیکھنا چاہیں گے پیچھے جی ایس پی کیا جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا تو یہ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے جو کہ ہمیں کسی زمانے میں خود کرنی پڑتی تھی وہ آٹومیٹیکلی یہ ٹول ہمارے لیے کر رہا ہے سو so یوزر کے لیے یا ڈیویلپر کے لیے فرنٹ اینڈ بنانا ایک بہت ہی آسان کام ہو گیا واپس آتے ہیں ہم اس کے ویژل ڈیزائن پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ایپلیکیشن بنائیں کہ اس ٹیکس فیلڈ کے اندر ہم یوزر کا نام لکھیں اور سبمٹ کا جب بٹن پریس کریں تو ہمارے سامنے ہیلو اس یوزر کا نام آ سو ہیلو امیر ہیلو علی ہلو احمد ہیلو واٹ جو بھی ہم نے نام لکھے وہ ہمارے سامنے آ اس ٹیکس فیلڈ کا نام کیا اگر ہم ٹیکس فیلڈ کو سلیکٹ کریں تو رائٹ سائٹ پہ جو پراپرٹی پیلٹ ہے اس کے اندر آپ ٹاپ پہ دیکھیں ٹیکسٹ فیلڈ کا نام آ ہے ایک آئی ڈی آ رہی ہے ٹیکسٹ فیلڈ ون یو کین چینج دس آئی ڈی اسی کو رکھ لیتے ہیں اگر پہ بہت سارے کو سلیکشن میں کچھ آپ کو پرابلم آ تو اگر آپ لیفٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایپلیکیشن آؤٹ لائن آ رہی ہوتی ہے تو آپ ایپلیکیشن آؤٹ لائن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایس ٹی ہے اور فارم کے اندر ٹیکس فیلڈ ون کا ایک آبجیکٹ ہے جس کو ہم کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم ایک کمپونیٹ اس کے اندر اور ڈالتے ہیں ایک آؤٹ پٹ کا ٹیکسٹ ہم اس میں ڈالتے ہیں جس میں ہم یوزر کا نام سیٹ کریں گے ہیلو کے ساتھ سو ہم آؤٹ کا کمپونیٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اسکرین پہ ڈرا کر دیتے ہیں اور اس کمپونےٹ کی ویلیو ہم سیٹ کر دیں گے یوزر کے نام کے ساتھ ہیلو اپڈ کر کے اس کمپونیٹ کا نام ہے آؤٹ پٹ ٹیکسٹ ون تو یہ تو ہمارا ایک پارٹ ہو گیا جو ابھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جی یوزر انٹرفیس کمپونیٹ مل جاتے ہیں دوسرا ذرا پارٹ دیکھتے ہیں کہ یوزر انٹرفیس کمپونیٹس جو ہیں کیا وہ ایونٹس بھی جنریٹ کرتے ہیں کیا ایونٹس کو ہمل کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سبمٹ بٹن کے پیچھے ایک ایونٹ بناتے ہیں اور اس ایونٹ کو ہینڈل کرتے ہیں ہم index.java میں جاتے ہیں یعنی کہ اس پیج کے جو پیچھے جاوا فائل ہے اس کو نارملی بیکنگ بین کہا جاتا ہے بیکنگ بین کے اندر جا کے ہم ایونٹ ہینڈل کرنے کے لیے ایک پیکج امپورٹ کر لیتے ہیں اور آ کے ایونٹ ہینڈل میتھڈ اپنا لکھتے ہیں پبلک وائڈ ایکشن ہینڈلر اس کو ایکشن ایونٹ پاس ہوتا ہے جیسے بالکل آپ یوز ہوں گے اس کے سوئگ کے اندر بھی اور اب آپ کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ٹیکس فیلڈ ون ڈاٹ گیٹ ویلو توٹ ویلو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہمیں کرنا پڑتا اور پھر ہمیں یہ ویلو ملتی تو ٹیکس فیلڈ ون ہماری ٹیکس فیلڈ کا نام تھا اس کی گیٹ ویلو کرتے ہیں یہ ہمیں ایک آبجیکٹ دے گا وی آر کاسٹنگ دیٹ آبجیکٹ انٹرنگ اور اس کو ایک نیم کے ویریبل میں اسٹور کر لیتے ہیں سیملرلی اب ہم اس کے ساتھ ہیلو پینٹ کروا کے نیم کو ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں تو ہم کریں گے آؤٹ پٹ ٹیکسٹ یہ ہمارے آؤٹ والے لیبل کا نام تھا ڈاٹ سیٹ ویلو تو یہ ہمارا ایکشن ہینڈلر میتھڈ بن گیا ہے سوئنگ کے اندر بھی ہم جو ایکشن ایونٹ کے ہینڈلر میتھڈ بناتے تھے ان کو کمپونے کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑتا تھا یہی کام ہم یہاں پہ کریں گے تو چلتے ہیں انڈیکس ڈاٹ جی ایس پہ انڈیکس پہ کے ہم اپنے بٹن کو سلیکٹ کرتے ہیں جو پراپرٹی پیلٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اندر ہم آ کے ایکشن لسنر کی پراپرٹی جو کہ ایڈوانس کے اندر اویلیبل ہے اس کے اندر اس میتھڈ کا نام دے دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم میتھڈ کا نام دیں گے ایکسپریشن لینگویج کی فارم میں ہیش سائن ڈالیں گے اور پھر ہم بریکٹس میں لکھیں گے انڈیکس ڈاٹ ایکشن ہینڈلر اس کو ہم اوکے okay کر دیں گے تو یہ ہمارا جو سبمٹ بٹن ہے اب جب یہ ایونٹ جنریٹ کرے گا وہ اس ایکشن ہینڈلر والے میتھڈ میں چلا جائے گا جو کہ انڈیکس ڈاٹ جا میں تھا لٹ رانٹ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیکس فیلڈ ہے اور سبمٹ کا بٹن ہے اس کے اندر ہم ٹیکسٹ فیلڈ میں نام لکھتے ہیں ہم احمد نام لکھ دیتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس باٹم پہ لکھا ہوا آ رہا ہے ہیلو احمد اور ایک اور چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب ہم سرور سے واپس آئے ہیں تو ٹیکس فیلڈ میں جو ہم نے احمد لکھا تھا اس کی ویلو بھی ویسی کی ویسی ہی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یوزر انٹرفیس کمپنیٹ اپنی اسٹیٹ مینٹین کر رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ ایک ویژل آئی ڈی کی ہیلپ سے جی ایس ایف کو یوز کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشن کا فرنٹ ہینڈ بھی بنا لیا ہے اور پیچھے اس کی ویلوز بھی پہنچا دیے اس کا مطلب ہے سے آگے ہمارا وہ پارٹ رہ جس میں ہم اپنی بزنس لاجک کرتے تھے یوز فور ایگزامپل اگر ہمیں میٹرک سے ایک دو ملٹی پلائی کرنی ہے تو ان کی ویلوز تو آرام سے پہنچ گئے یہاں تک ہم دو منٹ میں پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان کے ملٹیپلیکیشن کا کوڈ لکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تھرس uh, اس طرف ہے کہ جو uh, ایسا ٹائم جو ضائع ہوتا تھا ویژل انٹرفیس بنانے میں پھر ان کی ویلوز گیٹ کرنے میں اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ٹائم یہاں اطمینان کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکیں So Java Server Faces is a tool that gives a uh, uh, front-end presentation uh, type RAD. You can visually make it, event model also gives you a state management. Bhi karke Now, there are a lot of other things that you can do with Java Server Faces uh, which is uh, validation, automatic conversion, uh, binding of uh, user interface components to the data at the back-end. हम उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स करने की कोशिश अभी करते हैं देखते हैं आपके साथ कि गिवन में हम क्या कुछ कर सकते हैं तो वेलिडेशन लगा के देखते हैं वैलिडेशन दोनों जगह पे हो सकती है यू कैन राइट जावर स्क्रिप्ट लाइक कोड जो कि क्लाइंट एंड पे वैलिडेशन करेगा और आप सर्वर एंड पे भी वैलिडेशन कर सकते हैं वेलिडेटर्स के थ्रू so जावास के अंदर वैलिडेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं बहुत सारे वैलिडेटर्स अवेलेबल होते हैं विच वी कैन यूज टू डू द वैलिडेशन पार्ट نہیں ہے لانونگ بالکل اسی طرح دین دیر از اے ویلیڈیٹر فار لینتھ کے جو یوزر نے انپوٹ دیا یہ ایٹ لیسٹ اس کی لینتھ اتنی ہے جتنی ہمیں چاہیے یا نہیں تو یہ بہت سارے ویلیڈیٹر اویلیبل ہیں لیٹ سی کہ ہم ان کو apply کیسے کرتے ہیں اس وقت ہم ٹیکسٹ فیلڈ کے اوپر ایک ویلیڈیٹا لگانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس یوزرس فیلڈ کو ایم نہ چھوڑے اور اس میں جو نام لکھے اس کی منیمم لینتھ 2 ہو اور میکسیمم لینتھ 10 ہو تو یہ ویلیڈیٹر ہم اس پہ لگاتے ہیں ٹیکسٹ فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں ریکوائرڈ لگانا تو بہت آسان ہے رائٹ right سائڈ پہ جو پراپرٹی پیلٹ ہے اس میں ڈیٹا کے اندر آتے ہیں ڈیٹا والے سیکشن کے اندر ایک ریکوائرڈ کا چیک باکس ہے ہم اس کو ریکوائرڈ کر دیتے ہیں اب ہم ایک ویلیڈیٹر اس کے ساتھ لگاتے ہیں جو کہ اس کی ان پٹ کو ویلیڈیٹ کرے گا لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے پاس پیلٹ ہے اس کے اندر جی ایس ایف ویلیڈیٹر اور کنورٹرز کا ایک ٹیب ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمارا پہلا ویلیڈیٹر جو ہے دیٹ از لینتھ ویلیڈیٹر سو لینتھ ویلیڈیٹر کو ہم ڈر ڈراپ کر لیتے ہیں اپنے فارم کے اوپر اور اس فیلڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس فیلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹاچ کر لے سو لینتھ ویلیڈیٹر جو ہے ہم نے ٹیکس فیلڈ کے اوپر لگا دیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس فیلڈ کی ڈیٹا پراپرٹیز تھیں اس میں ویلیڈیٹر کے آگے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لینتھ ویلیڈیٹر اب اس ویلیڈیٹر کی ویلیو سیٹ کرنا ہمارا نیکسٹ پرپس ہے اپلیکیشن آؤٹ لائن والا جو ہمارا ٹیب ہے اس کے اندر ہم آتے ہیں ویلیڈیٹر جو ہے یہ ایپلیکیشن کا پارٹ تو ہے لیکن یہ ویژل کمپونیٹ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں ورنہ اگر کوئی ویژل کمپونیٹ ہوتا تو ہم اس کو ڈائریکٹلی فارم کے اوپر سے سلیکٹ کر سکتے تھے تو لینتھ ویلیڈیٹر کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایپلیکیشن آؤٹ لائن میں سے اور اس کی پراپرٹیز سیٹ کر دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لینتھ 10 سے زیادہ نہ ہو اور منیمم لینتھ 2 سے کم نہ ہو تو یہ ہم نے پراپرٹیز سیٹ کر دی ان کیس کے یوزر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو کچھ میسج دکھانا چاہیں گے ہم اپنے جاوا سروز کے جو اسٹینڈرڈ کمپونیٹ ہیں ان میں سے ایک ان لائن میسج کا کمپونیٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے فارم کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ میسج دکھانا ہے تو یہ ہمارا میسج کمپونیٹ ہے جو کہ ان کیس آف این ایئر میسج ہمارے سامنے میسج کو ڈسپلے کرے گا کس فیلڈ کا ایئر میسج کرے گا کنٹرول شفٹ کے اس کو لنک کر دیتے ہیں اپنی اس ٹیکس فیلڈ کے ساتھ جس کے ڈسپلے کرے گا تو یہ ہمارے پاس اپنی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے that is going to be آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں بٹ رائٹ نو ہم اس کو ڈیفالٹ میسج ہی رہنے دے رہے ہیں سو لیٹس رن دس ایپلیکیشن جب ہم رن کرتے ہیں اس ایپلیکیشن کو تو آپ کے سامنے آ جاتی ہے ایک اسکرین جس کے اوپر ایک ٹیکس فیلڈ ہے اور بٹن ہے ٹیکس فیل میں ہم کوئی بھی ویلیو دیے بگا جب سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ویلیڈیشن ایرر کہ ویلیو اس کی ریکوائرڈ ہے سو لیٹس اب ہم دے دیتے ہیں اس میں کوئی ایک لیٹر ٹائپ کر دیتے ہیں دوبارہ سبمٹ کا بٹن کرتے ہیں تب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلیو از لیس دین الاوبل منیمم آف ٹو اب ایک ہم پورا دے دیتے ہیں یہاں پہ ویلوز لٹ سے احمد ہی دوبارہ لکھ دیتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ویلو آ جاتی ہے کہ ہیلو احمد آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فریم ورک ہے اس پہ ہماری لائف کئی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں آسانی اس میں دے رہا ہے ہم اسٹیٹ آٹومیٹیکلی مینٹین ہو رہی ہے یوزر انٹرفیس کمپونیٹ کی ایونٹ ماڈل مل گیا ہے ہمیں جس طرح سے کمپونیٹس وٹ یو سیز وٹ یو گیٹ ٹائپ کے ایڈیٹر میں ہم بنا لیتے تھے اسی طرح سے ہم یہ کام بھی کر لیتے اور ہماری پروڈکٹیویٹی بہت انہانس کر دیتا ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں دیرار سروز فریم ورک جو کہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس نہیں کر سکے ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا ان کا ان کا بھی انٹرو دیں گے جاوا سرور فیسز کے ساتھ آپ نیویگیشن بہت آرام سے کر سکتے ہیں ویژل نیویگیشن کر سکتے ہیں آپ اپنے کمپونیٹس کے ڈیٹا کو بائنڈ کر سکتے ہیں and there is an automatic conversion that takes place so there are there is a lot of stuff that you can do with java server faces java server faces like uh, advantage hai ke there are bahut uh, sare big companies hain uh, ibm hai sun hai oracle hai for putting their weight in this java server faces technology agar aap ja ke dekhe ibm aapko ibm ne visual tool banaya hai jis sun studio creator humne aaj dekha ki ek free tool available hai is Uh, tools, course, جو کرتے ہیں بے تحشا کمپونیٹس ہیں اوریکل کی طرف سے جی ایس ایف کی آپ ڈرگ ڈراپ کر کے پورا اپنا سارا کچھ بنا سکتے ہیں بیسیکلی اٹس بائی دا سان ٹو کمپیٹ دا اے ایس پی ویب فارم پی ڈاٹ نیٹ کے جو ویب فارمز ہیں ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے اور بالکل اسی لیول پہ ہے سو Uh, اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے یا کسی کورس میں موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی uh, اپنے جو ڈاٹ نیٹ کے فریم ورک ڈیٹس پہ پورٹ ہیں ایز اے اسٹوڈینٹ آپ کی کبھی بھی کوئی سچ نہیں ہونی چاہیے د کیپ یو ان دنڈسٹ مارکیٹ سو نوٹ سیئنگ کہ آپ یہ کریں اور وہ نہ کریں دونوں کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو جاوا سرو فیسز کے بہت سارے ریسورسز ویب سائٹس جہاں سے آپ کو ان کی ہیلپ مل سکتی ہے وہ ہم اپنے ہینڈ آؤٹ میں ڈال دیں گے آپ ویب پر سرچ کریں جو کہ جاواز کے کمپونیٹس بھی بنتی ہیں اور دیتی ہیں سملرلی جیسے میں نے کہا کہ اوریکل سپورٹ رہا ہے IBM بی سپورٹ دے رہا ہے جو جے بلڈر وغیرہ ہے بولڈ کے آئی ڈیز ہیں ان کے اندر بھی اس کی ویژل سپورٹ ہے اسٹوڈیو کریٹر جو کہ سن ڈیولپر نیٹ ورک کے ممبرس کے لیے فری ہے وہ بھی اس کی ویژل سپورٹ دیتا ہے سو نیکسٹ لیکچر میں ہم جاوا سرور فیسز کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور اپنا دیکھیں گے کہ اور ہمارے پاس کیا ویب کی چیزیں ہیں اینڈ دین آئی ہوپ کہ آپ کو جاوسر فیس کی کچھ اور بھی سمجھ آ جائے گی ہم آپ کو کچھ لیبس وغیرہ بھی دے دیں گے اس کی کرنے کے لیے جو کہ سیلف لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں گے کہ آپ اسٹپ بائی اسٹپ ان لبس کو پرفارم کر کے جاوسر فیسز کی کوئی اپلیکیشن بنا لیں سو دیر آر لوٹ آف ڈیفرنٹوریب اور ہم خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ جاوسرس کا لیکچر آپ یہ جو آئی ڈی ہے اٹ نیڈس اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اٹ ریکوائرز اباؤٹ ون جی بی ریم اینڈ اور تھوڑا سا ہنگریزی ہے بٹ گیون کے ہمارے لیے جو کچھ کاری ہے تھوڑے سے دینا کوئی بری بات نہیں ہے سو ایم شیور آپ اس کو ٹرائی کریں گے ڈاؤن لوڈ کریں اس کو ٹرائی کریں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں کمفرٹیبل وت ان شاء اللہ